تھی ایجوکیشن نہیں تھی عمومی تعلیم ہماری یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرقہ واریت سے منع کیا ہے مسلمانوں کو اتحاد کا حکم دیا ہے کہ ایک ساتھ مل جل کے رہو بلکہ نبی کریم علیہ کا تو یہاں تک فرمان موجود ہے کہ تم پر جماعت کی اتباع لازم ہے اور ایک حدیث میں آپ نے اس طرح بھی مثال دی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس پر شیطان اسی طرح حملہ کرتا ہے جس طریقے سے ریوڑ سے بکری کے علیحدہ ہونے پر بھیڑیا حملہ کرتا دا ہے دا حب تو حب یہ تو مطلب مسلمانوں کا متفرق ہو جانا تو ہمارے لیے تو نقصان کا باعث ہے وہ سی سب برداشت کیوں نہیں ہے ہمارے اندر فرقہ واریت کب سے یہ ایک عوامی حلقوں میں آ گئی اور علماء سے نکل کر ایک ٹیبل ٹاک سے نکل کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی اور اب تو دیکھنے میں یہ آیا کہ علماء بھی ماشاءاللہ اللہ اکثر علماء گالیاں گالم گلوچ تک جو ہے نا وہ اتر آتے ہیں ایسا کیوں, ایسا کیوں ہو گیا دیکھیں شاید یہ میری بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے ہم لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ دیکھیں عوام کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے عوام سوچ کا اتباع کرتی ہے عوام کہتی ہے آپ ہماری رہنمائی کریں ہمیں سمجھائیں کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اب سمجھانے والے کا کام ہے کہ اسے کیا کرنا ہے بہت سے لوگوں نے لوگوں کو اسی طرح اپنے گرد جمع کرنے کے لیے اور انتشار و اختراک کو اپنے دنیاوی فائدوں کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے ان کی روزی چل ہی اس بات پر رہی ہے کہ لوگوں کو لڑواتے رہو اور اپنے گرد جمع رکھو تو وہ آپ اپنے ان مسائل میں جن کا تعلق کفر اسلام سے ہے ہی نہیں وہ اسے کفر اسلام کا سمجھ کر آپ کو اپنے ایمان کا امین اور حفاظت کرنے والا تصور کریں اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ بالکل غلط طریقہ ہے آپ ہر چیز کے ایک شرح حیثیت متعین کریں کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو آپ نہیں مانیں گے کفر ہے دوسرا مانے نہیں مانتا آپ اس کو پیچھے ہٹ جائیں اس سے بالکل خطر تعلق کریں لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان میں اتنی شدت کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتا تو یہ مستحب ہے خلاف اولا ہے مقروع تنظیم ہے کہاں کون سا درجہ ہے हم. اسے کی آپ حیثیت متعین کر کے عوام کو بتائیں صحیح. لیکن ہمارے بعض ایسے اہل علم طبقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ باتیں جو کفر و اسلام سے بالکل تعلق نہیں رکھتی ہیں हم. اس کو اس انداز سے اور اتنے مستحکم لینے کے ساتھ بیان کریں گے اور اتنا زور دے کے بیان کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ چیز اگر اختیار کریں گے تو نجات ہے یہ چھوڑ دیں گے تو کافر ہو گیا. Hmm. اس چیز کی بنا پر بہت زیادہ بگاڑ ہے بہت خرابی ہے لوگ اسی لیے مشتبے نہیں ہو پاتے کہ ان کو مشتبے ہونے نہیں دیا جاتا صحیح. اور یہ ہر مکتبہ فکر میں ہے کسی ایک کی نشاندہی میں نہیں آس کر رہا ہوں ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام جی کون سے شائق بات کر جی ایمسٹرڈم سے شاہد صاحب شائق شائق جی فرمائیے سر یہ پتہ کرنا تھا کہ ایک ترابی سے بات وطر ہوتے ہیں جو جی جی وہ ہوتے نا کہ عشاء کی نماز اگر رہ جائے اور ترابیوں میں ہم شامل ہو جائیں تو جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے اور جو وطر ہیں وہ ہم علیحدہ پڑھیں یا امام کے ساتھ پڑھنے چاہیے ہم کو ٹھیک ہے بالکل جماعت بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے بہت دور سے ہالینڈ سے کال کیئر پروگرام میں شامل ہوئے مفتی صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اسی بات کو میں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو پریکٹیکل بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں جس کا آغاز ابھی مفتی صاحب نے کیا کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں نوجوانوں کو لے کر جا رہے ہیں ان کی برین واشنگ کر رہے ہیں ان کو کہیں صحابہ کرام کے خلاف کہیں اہل بیت اطہار کے خلاف کہیں اور کرام کے خلاف کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے توقیر اور بے تعظیمی کی جو ہے وہ سبق دیا جا رہا ہے تو فرقہ واریت کی بنیاد اس انداز سے ایک باقاعدہ پلاننگ سے نہیں رکھی جا رہی پلاننگ سے دیکھیں ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کل کا نتیجہ ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آئندہ کل جو ہے وہ اچھے ہوں ہماری نسلیں اچھی ہوں تو یہ چیزیں جو آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں فرقہ باریت اور اس طرح کے معاملات میں اختلافات اور اس طرح کی چیزیں کہ اولیاء کرام انبیاء کرام کی عصمت پر ان کی شان و شوکت پر بات کرنا یہ تو ظاہر سے بات ہے کہ قرآن حدیث نے جن کی شان کو بیان کیا جن کی عظمت کو ذکر کیا تو ایک مسلمان کے اندر یہ جورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انبیاء کرام اولیاء کرام کے حوالے سے بلکہ ہمیں تو اسلام نے جو تعلیم دی ایک عام مسلمان کو بھی آپ برا نہ کہو ہماری جو تعلیم ہے دین اسلام کی <تصفح> دی تو کہاں وہ بڑی بڑی شخصیات کے جن کی ہم مخالفتیں کریں صحیح صحیح, صحیح ایک کون شامل کرتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم <تصفح> السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب میں لاہور سے بدر بول رہا ہوں جی جی بدر صاحب جی بدر صاحب فرمائی بات ہو سکتی ہے بھائی تسلیم بھائی سے بالکل میں تسلیم بات کر رہا ہوں سر میرے ایک سوال ہے بھائی جان جی جی کہ جو یہ لوگ زکات کے مہینے میں زکات دیتے ہیں یہ نمائش جو کرتے ہیں لفافوں میں ڈال کے ہزار ہزار دو دو ہزار کے اسلام میں یہ جائز ہے یا جو لوگ کتنے بھی زکان نکلتی کسی غریب کو دیا جائے تاکہ اس کے گھر کے بچوں کا پیڑ بھر سکے یا آدھے سال تک وہ بھی خود دے سکے کیا یہ اچھی بات ہے صحیح بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی انشاءاللہ شاء آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب اس حوالے سے آخری بات کیا کیا جائے اس چیز سے کیسے بچا جائے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ہر شخص اسی اس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے لیکن دو باتیں اس پہ میں عرض کروں گا پہلی یہ تو یہ کہ آپ کے گھر میں جو بھی رسومات ہیں جو عقائد ہیں جو نظریات ہیں انہیں آپ لکھ لیں بتصیل تمام میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں اور پھر کسی جو مستند جہید اللہ کے ہیں جن پر علمی لحاظ سے آپ کا اعتماد ہے ایک دفعہ ان سے معلوم کریں کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہو کہ خرابی پیدا ہو گئی ہو اور اس کی شرح حیثیت متعین کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے اطمینان قلبی رہے گا دوسرا یہ کہ قرآن پر تو سب کا اتفاق ہے کسی کا انکار ہی نہیں ہے آپ قرآن کو فرقہ واریت کے اختتام کے لیے اپنا معیار بنا لیں اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود ابتدا میں بیان فرما دیا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگہ مز کرتے ہیں اہ دن المستقیم سراۃ الزین نعمتا علیہم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا صحیح اور خود قرآن میں فرمایا کہ فالقین و حسون اللہ کا رفیقہ صحرح. اللہ کا رشاط فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اعتعاد کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی امبیا علیہم السلام صدیقین اس سے قابر صاحبہ مراد ہیں جو شہید اللہ القرام میں شہید ہوئے وقت صالحین صالحین میں باقی تمام صحابۂ کرام اور جتنے عرصے میں اولیا اظام آئے ہیں جن کی ودایت پر امت کا اتحاد اتفاق ہے وہ سب اس میں شامل ہیں صحیح. آسان اصول یہ ہے کہ عوام یہ غور کر لے کہ چودہ سو سال کے اندر جتنے بھی اولیاء عظام گزرے ہیں ان کے عقائد کیا تھے صحیح اگر کیونکہ وہ یقینی سے بات ہے کہ عقائد کی درستگی کی بنا پر ہی ان کو درجہ ولایت ملا ہے کوئی بدعقیدہ تو ولی بن نہیں سکتا تو اس لیے ان کے اگر سابق کرام کی حیات طیبہ اور اولیاء اعظام کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر معمولات اور ان کے عقائد کا مطالعہ کر لیا جائے تو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے میں آسانی ہو جائے بہت پریکٹیکل بات بہت پریکٹیکل بات مفتی صاحب مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی ہاں بالکل سراط مستقین ایک راستہ ہے آپ راستے پہ چلنے کے لیے ظاہر بات ہے کوئی گائڈ ضروری ہے اور واضح قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے بتا دیا کہ سرات مستقیم ان لوگوں کا راستہ کے جن پر انعام ہوا وہ انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں شہداء ہیں صدیقین ہیں صالحین ہیں تو ہمیں قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہمیں کن لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے ہم جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں اتنی آرا ہیں تو ہم کہاں جائیں قرآن ہمارے پاس موجود ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس کے راستے پہ چلنا ہے کس کی اتباع کرنی ہے پھر کیوں ہم ان لوگوں کو چھوڑ کے اولیا اکرام کو چھوڑ کے صاحبہ کرام اور انبیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیم کو اختیار کریں صحیح مفتی صاحب آ، آ، آ، یہ فرخہ واریت تو ایک ایسا مطلب موضوع ہے جس پر بہت تفصیل طلب گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے ہے ناظین یقیناً بہت ساری اور چیزیں ہیں جن پر ہم ڈسکشن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کینیڈا سے سیما بات کر رہی ہوں جی بہن فرمائیے جی ایک پہلی بات یہ کہ جو آپ کا ترجمہ شروع کیا ہوا آپ نے تراجی کا یہ بہت خوبصورت اور بہت اچھے طریقے سے بتایا جا رہا ہے سب کو یہاں پہ بہت پسند کر رہے ہیں بہت شکریہ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیر جان سے چاہتے بھی ہیں اس کی ماننے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں اس کے راستے پہ چڑھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ والحانہ عقیدت اور محبت بھی رکھتے ہیں हुँ. تو پھر ہم جب گناہوں کی طرف کیسے راغب ہو جاتے ہیں हुँ. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس شیطان سے ظاہر وہ ہر چیز پہ قادر ہے ہمیں کیوں نہیں بچا لیتا حالانکہ ہم غلطی کر کے پھر اس کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں کیونکہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے हुँ. فضل کے ساتھ گناہوں سے بچا لیں اور ہمیں اپنے سیلر علاقے پہ چلنے کی کافی کتاب بہت ایسے اچھی بات دونوں مفتیاں کا نام میرے لیے بہت محترم ہے لیکن اگر مفتی عامر صاحب اس پر میرے سوال کا جواب دے دیں تو میں بہت مشکور ہوں ہوگی ضرور انشاءاللہ شاء آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے بہت اچھی بات کی نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں پروفیسر عبدالروف روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف پرما ہے پروفیسر صاحب, پروفی صاحب کے اسٹاف کی خاص فرمائش جی ہے جی جی یہ سلاحی کلام سلحی ہے سلحی اس کا رامج دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے کر رہا ہے جو تو دو دل کا یہ کب ہے منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر جب, جب سے بنی ہے دنیا سب کا یہی حس ہے منزل تیری قبر ہے یہ سفر ہے سبحان اللہ یہ آلی شاہ چھوٹا سا تیرا گھر ہے منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافر جب سے بلی ہے دنیا کا یہی حشر حشر ہے منزل, منزل تیری پر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیری قبر منزل تیری ہے تیری پبر ہے تیک کرا جو تل کا یہ سفر ہے منزل تیری پبر ہے منزل تیری پبلے بجرالی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں صبا بات کر رہی جدہ سے جی فرمائیے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ اور ایسے ہی کنٹینیو کرتے رہے آپ ان جو ابھی ناز پڑھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ ہاں یہ کلام بہت اچھا تھا جی فرمائیے جی شکریہ کال کا بس اچھا بہت شکریہ کال کرنے کا جی مجھ سب کچھ سوال ایک کے ساتھ ایک کالر اور شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں علاس مند بات کر رہا ہوں لاہور سے جی بھائی فرمائیے جی میرے یہ سوال ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کو اس کو غسل دے کے اس کی جب میت اٹھائی جاتی ہے Hmm. تو اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں باباز غلان کلم شاہت جی جی. میرے سننے میں آیا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بالکل میت کے ساتھ قبرستان تک خاموشی سے چلنا چاہیے اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے hmm. ہماری پینٹ یا ہماری شلوار جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے ٹکنوں سے نیچے آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو نیچے سے اوپر کو فولڈ کر لیتے ہیں hmm. اور بازو اگر بازو ہم نے چڑھائے ہوتے ہیں فولڈ کیے ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا یہ پوچھا تھا کہ پھوپھی مستحق ہیں ان کو زکوات دے سکتے ہیں کہ نہیں تو جی ہاں پھوپھی کو زکات دے سکتے ہیں اس میں اصول پھر فرض کر دیتے ہیں معلومات کے لیے کسی اور لوگ نئے بھی دیکھتے ہیں کہ جن کی ہم نسل سے ہیں ماں باپ دادا دادی نانا نانی انہیں نہیں دے سکتے جو ہماری نسل سے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی انہیں نہیں دے سکتے شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو اس طرح سید کو زکوت دینا منع ہے اور اسی طرح خاندان میں کوئی مالی کے نصاب ہو تو اس کو زکات نہیں دے سکتے ہیں تو پھوپھی اگر مالی کے نصاب نہیں ہیں اور غیر سعید ہیں تو ان کو زکات دینے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ایک بھائی نے کوششن کیا کہ بچن کے تیرہ پندرہ پانچ سال کے ہیں اور یہ حج کرنا چاہتے ہیں کون سا حج کریں تو پہلا تو یہ کہ یہ حج تمتع کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پر جا کر یہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام اتار سکتے ہیں پھر آٹھ کو دوبارہ پہنیں گے مینار جانے کے لیے اس میں چونکہ عمرے اور حج کا احرام جدا گانا ہوتا ہے درمیان میں وقفہ مل جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے تو یہ بہتر ہے اور اس میں انہوں نے پوچھا تھا ان بچوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں تو ان میں ایک پندرہ سال جو بچے ہیں یہ چونکہ بالغ ہیں تو ان پر اگر یہ بچہ مالی کے نصاب بھی ہے ٹھیک تو عید الاضحیٰ والے قربانی بھی ہوگی اور حج والے قربانی بھی لازم ہوگی ٹھیک ہے اور جو دوسرے بچے ہیں تیرہ اور پانچ سال والے ان پر حج کی قربانی تو کو کرنی چاہیے ان کی طرف سے قربانی کریں لیکن عید الاضحیٰ والی ان پر واجب نہیں ہوگی گے ٹھیک ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم گڈ مارننگ جیسے السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے صاحب بات ہے میں یاسین بات کر رہا ہوں جرمنی سے جی یاسین صاحب میرا یہ سوال تھا کہ آیا کہ ہم یہاں پہ کسی غیر مسلم کو اس کی لینگویج میں سلام کاٹ سکتے ہیں اچھا اور دوسرا یہ تھا کہ آیا کہ ہم غیر مسلم کے ساتھ اگر وہ کچھ کسی قسم کا کھانا آپ کو آفر کرے یا کچھ کوئی چیز کوئی بھی تو हुँ. اس کو بھی ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے جی مفتی صاحب کیا تھا کہ اگر کسی نے عشاء جماعت سے ادا نہیں کی رمضان میں تو کیا وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں اس میں اگر صرف کے دونوں قول موجود ہیں بعضوں نے اس کی شرط قرار دی ہے کہ عشاء با جماعت پڑھیں گے تو وطر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں صحیح. لیکن بعض افوکاحا کا یہ بھی قول ہے کہ اگر عشاء کی جماعت نکل بھی گئی تو وطر با جماعت پڑھے جا سکتے ہیں اور بہتر یہی قول اختیار کرنا ہے تاکہ اگر ایک جماعت نکل بھی گئی تو دوسری جماعت کی مخالفت لازم نہ آئے موافقت اچھی ہوتی ہے تو کوئی جی. نہیں ہے بھائی نے کہا کہ بعض لوگ نمائش کرتے ہیں زکوٰۃ کی دیتے ہوئے اس سے پہلے تو اصول یاد رکھیے گا کہ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نافلہ ایک واجبہ نافلہ تو وہ ہیں جو اللہ نے ہم پہ کوئی فرد واجب قرار نہیں دی ہم خود اللہ کی رضا کی خاطر خود خرچ کرتے ہیں صحیح. اور واجبہ وہ جو ہم پہ لازم ہے نافلہ میں چھپانا افضل ہوتا ہے اچھا اور واجبہ میں ظاہر کرنا افسل ہوتا ہے اچھا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو واجبہ ہوتے ہیں اگر کوئی چھپائے گا تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ دیکھو یہ شاید زکوۃ ادا نہیں کرتا اگر کسی گھر کے اندر جانور نہ آئے قربانی بولیں گے دیکھو گھر کتنا بہترین اور قربانی کا جانور تک لے کر نہیں آئے تو اس لیے بدگمانی سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ اعلانیہ طور پہ واجبہ صدقہ دیا جائے بدگمانی کے بچانے کے لیے لوگ ٹیپ بھی لگا لیتے ہیں ہاں کالر سا... شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم لائن ڈراپ ہوگئی جی ہاں لیکن اب یہ جو ہے کہ وہ دیتے ہیں تو ہمیں بھارت ہمارے لیے حکم یہ ہوگا کہ ہم کسی سے بدگمانی نہ کریں خوشن زن قائم رکھیں کہ وہ دوسروں کی ترغیب کے لیے اعلانیہ طور پر زکات تقسیم کر رہے ہیں اور تقسیم کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب پہ توجہ رکھے اگر خدا نخواستہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اور کوئی دنیا فائدے کے لیے وہ خرچ کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب بھی ہوگا لہٰذا نمائش ہمیشہ منع نہیں ہوتی ہے صحیح یہ اگلے سوال مفتی دیتے ہیں لیکن میں آگے کے دے دیتا ہوں کہ ایک یہ پوچھا کہ کیا میت جنازہ لے کر جا رہے ہوں تو کیا خاموش رہنا صحیح ہے یا بلند آواز سے کلیمہ پڑھنا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دور میں یہ حدیث تو مطلق ہے ذکر الہی کے بارے میں رکھ سے ذکر کرو اور اس میں کسی مقام کی ممانعت نہیں ہے ٹھیک لیکن فقہ نے پہلے زمانے میں پہلے دور میں منع کیا تھا کہ میت کے ساتھ بلند آواز سے کلیمہ نہ پڑھا جائے ٹھیک اور اس کی علمت سبب اس میں یہ تھی کہ اس زمانے میں جنازے سے عبرت حاصل ہو رہی ہوتی تھی لوگ صحیح. نصیحت حاصل کرتے تھے صحیح. تو بلند آواز سے کلمہ اس حصول نصیحت کے راہ میں رکاوٹ بنتا تھا صحیح. تو کو نے منع کر دیا کہ نہ پڑھیں خاموش سے غور و تفکر کرتے جائیں اپنی موت کے بارے میں غور کریں یہ زیادہ آدمی کے لیے نصیحت آموز ہوتا ہے صحیح. پھر اب تغیر زمانہ ہوا اصل تو تھا ذکر کیا جائے وہ تو فقان کی علت و سبب کی بنا پر حکم گیا جی, نا مہمان حت کا جی. اب وہ سبب ختم ہو گیا جی. اب لوگ ساتھ چلتے ہوئے بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی. حتائی جی. قبرستان میں بیٹھ باتیں کر رہے رہ ہوتے ہیں میں نے ہستے ہوئے دیکھا ہے ٹھٹے لگا رہے ہوتے ہیں اللہ. ایسے دور میں اب چونکہ علت و سبب ختم ہو گیا تو حکم اپنی اصل پر لوٹے گا کہ ہر لمحہ ذکر جائز ہے لہٰذا اب جنازے کے ساتھ بولند سے ذکر کرنا ہی مستحب اور افضل ہوگا صحیح. اچھا اس کے لیے بھی فائدے مند ہوگا ذکر کرنا بالکل میت کے لیے فائد کیلئے کیلئے ضرور فائدہ مند ہوگا بالکل فائدہ مند ہوگا کیونکہ بلند نواز سے ذکر جب اجتماعی طور پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجتماعی طور پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ میت کو بھی ضرور فائدہ پہنچے گا شلوار وغیرہ فولڈ نہ کی جائے یہ منع کیا ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کی چونکہ حدیث میں ممانعت ہے لہٰذا نہیں کرنا چاہیے بازو بھی فولڈ نہ کریں جب نماز میں لگے تو بازو اچھی طرح نیچے کر لینے چاہیے ایک غیر مسلم کو اس کی لینگویج میں سلام یعنی گڈ مارننگ وغیرہ جیسے کہ دیتے ہیں اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کو السلام علیکم کہنا سنت نہیں ہے اگر وہ سلام کریں تو جواب میں صرف وا کوم کہنا چاہیے اس لیے ان کے لینگویج میں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کھانا آفر کریں تو کیا اس کو قبول کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ہمارا مذہب اسلام نفرت عام کرنے کا حکم نہیں دیتا یہ محبت کا مذہب ہے ایمان کا آتشی کا امن کا مذہب ہے یہ قریب کرنے کی ترغیب دیتا ہے لہذا اگر کسی غیر مسلم ہمیں کھانے کے اوفر کرتا ہے اور ہم اس نظریے کے ساتھ اس کے ساتھ کھاتے ہیں کہ قریب آئیں گے تو اسلام کو جاننے کا موقع ملے گا اسلام کی رغبت ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے نبی کریم کے سیرت کی طرف آ کر اسلام کی قبولیت کا امکان اس کے لیے ہو جائے گا ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں کہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں صحیح. جہاں ممانع آئے تھے وہ صرف اس بات کی ہے کہ انسان اپنی تعلیمی اسلامی تعلیمی قیودات کو نظر انداز کر کے محبت رکھتے ہوئے اور رغبت رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کھائے اور اس انداز سے کہ ان کی تعلیمات اچھی لگنے لگیں اور اپنی بری لگنے لگے اس قسم کی مدت یہ منع ہے جسے میں نے جو سوچ بتائی فکر بتائی اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں حرام اور حلال کی تمیز رکھتے ہوئے نا حرام اور حلال کی بالکل صحیح ہے وہ تمیز رکھتے ہوئے صحیح. صحیح. بہن, صحیح. بہن صحیح. نے بڑی تفصیل سے سوال کیا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا مقصد ہی یہ خلق الموت والحیات الحیات ائم احسن عمالا تمہیں آزمائے تم کیسے عمل کرتے ہو لہذا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچا کیوں نہیں لیتا محفوظ کیوں نہیں کر لیتا وہ تو قادر ہے وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں چاہوں تو کوئی دنیا میں غیر مسلم یعنی کافر نہ رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہمیں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس لیے ہمیں خود اختیار کرنا ہے اچھائی اور برائی کو اس کے لیے اس نے ہمیں شعور دے دیا ہے باقاعدہ اچھائی کا راستہ بتا دیا برائی کا راستہ بتا دیا و حد نہ اچھائی کا شعور دے دیا برائی کا شعور ہمارے اندر دے دیا الحماحا فجورہا و اب ہمیں پرفارم کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے برائی سے بچ کے اچھائی کو اختیار کرتے ہیں صحیح. اور اچھائی کو اختیار کرنے کے لیے ایک بات آپ سے ذکر کرتا ہوں صحیح. کہ گناہوں سے بچنے کے لیے بے شمار طریقے ہیں. اس میں ایک یہ ہے بندہ جب عبادت کرتا ہے اس کے باوجود غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنی عادت بنائے کے رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کے معاملات کا جائزہ لے لے کہ آج کتنی نیکی کی اور کتنی برائی کی پھر اپنی برائی پہ غلطی پہ افسوس کرے نادم ہو اور نیکی پہ اللہ کا شکر ادا کرے اس کی برکت سے آئندہ گناہ کم ہوں گے اور آئندہ نیکی کا جذبہ بڑھے گا صحیح, صحیح نازیم ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے میں حافظ محمد کاشف سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں خمیس مشید سے جی حافظ صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ تسلیم بھائی آپ کا تراویح والا اور ترجمے والا پروگرام بہت اچھا ہے آپ لوگوں کی محبت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بلکہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ آپ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے تسلیم بھائی میرا مفتی صاحب کو اور ناگوان صاحب کو بہت بہت سلام میرا والے والے والے سلام جی آپ سلام, جی سلام مفتی صاحب مفتی صاحب سے میرے بہت سوال ہیں مفتی اکمل صاحب یا عامر صاحب اس کا جواب دیں ایک تو میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے نماز برائی سے روکتی ہے اور یہ لوگ یہ آدمی پھر برا کام کرتا ہے صحیح اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں پہ کوئی پریشانی یا کوئی مشکل آتی ہے हुँ. ہم لوگ پیر فقیر یا کسی کے پاس بھاگتے ہیں کسی اللہ کے آدمی کے پاس بھاگتے ہیں لیکن ہمارے والد اور والدہ زندہ ہے हुँ. ہم ان کے پاس نہیں جاتے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں ہماری یہ مشکل حل ہو جائے हुँ. اور میرا آپ کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ والدہ کی شان میں کوئی مجھے ٹی وی پہ لائیو شیئر سنائیں اچھا میں آپ کو روفی صاحب کو روفی صاحب ان صاحب انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے میں ایک شعر آپ نے کہا ہے تو میں ایک سنا دیتا ہوں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے نظیم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دوڑ رہے ہیں ایک ٹھیک نبی تھا آپ کے جسم سے آتی خوش یہ بھی ایک آپ تج سے خوشبو کہتے ہیں اصحاب نبی کے کہتے ہیں اصحاب نبی کے مشکل قبر تھا بھوڈ نیول کو کہتے ہیں اصحاب نبی کے مشکل قبر تھا بھوڈ نیول کو کس جانب سرکار گئے ہیں راہ بتا کی خوشبو کس جانب سرکار گئے راہ بتا ان کی خوشبو خوشبو کا نرالا خوشبو خوشبو کر دیتا تھا کیا جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا اس کے ہاتھ سے آتی خوشبو جو بھی ان <سجل> سے ہاتھ ہاتھ ملا تا اس کے ہاتھ سے خوشبو سرحدوں اجمیرو پری دلی اور آلے دل آلے دل آلے کلیر آلے سے جو پھوڑتا آپ تیب میں وہ سونگھی ہند سے آنے والی بوا آپ نے تیبا میں جن میں جنت کی خوشبو ہے حسن حسین ہے دو پھولے سے جن میں جنت کی خوشبو ہے آقا یک سر سنی خوشبو آ کو سنگھ تے لانی خوشبو آپ کی شبت سے جب جاپ صواب ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام, السلام, علیکم وعلیکم السلام جی، محمد طاہر بول رہا ہوں سے جی طاہر صاحب جی صابری صاحب, جی، صاحب ہو رہے ہیں جی ہو آ... اس پروگرام میں کچھے کرتے ہیں ان کے ترق نہیں کر سکتا ہوں بہت شکریہ ایسے کہنے کہ محبت یا ایسے کہنے کی محبت ہے کہ میں دوبارہ بمرے پہ جاؤں یا حج پہ جاؤں تو میری کچھ نوازیں رہ چکی ہیں تو وہ وہاں مکہ اور مدینہ میں جا کے ادا کروں اس کا زیادہ مجھے سواب مجھ سے زیادہ ملے گا صحیح صح صح بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں میرا لنڈن سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے فرمائیے تسلیم بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا جو تراوی کا پروگرام ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ اور آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو کو اس مطلب کر رہی ہیں ایکچولی مجھے ایک سوال کرنا تھا ان سے یہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا جی جی جی جی فرمائی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا لیکن پھر اس سے وہی ہو جاتا ہے تو اس کا کیا کفارا کیا مطلب کیونکہ یہ تو بہت گناہ کا کام ہے نا کہ ایک قسم کھائی اور بعد میں اس پہ پابند نہیں رہے تو مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں نالج چاہیے کہ کیا کیا جائے کیونکہ میں بہت پچھتا رہی ہوں ضرور بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے ضرور اس کو شامل کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ بہت سارے سوالات اکٹھے ہو چکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے جوابات پہلے جو سوال کرنے والے ان کو مل جائے گی ایک سوال یہ کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے تو یہ لوگ نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے ان سلاطا تنہان نلفاشائی والمنکر کر لوگ تو قرآن کے اس قول کو نقل کرتے ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے بشرطیہ کے انسان نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرے صحیح. ظاہری باطنی جو آداب ہیں نماز میں بھرپور طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ رکھے <تصفح> غیر سے اپنی توجہ کو منقطع کرے گا لازمی طور پہ اس کی نماز اس کو برائی سے روکے گی حضور علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ تم اس طرح نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو हुँ. اگر یہ ممکن نہیں تو پھر اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تصور ہو تو یہ تصور انسان کو برائی سے روک دے گا تھوڑی سے میڈنگ کروں گا بہت پیارا جواب دیا ماشاءاللہ دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں بخار کی دوائی لینے کے لیے اگر ایک دوائی دے کر یہ کہتا ہے کہ دوائی بہترین ایک ہی خوراک میں بخار اتر جائے گا اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب ٹھنڈا پانی مت پینا ٹھنڈے پانی سے مت نہانا اس آیت میں یہ تو ضرور ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھیں اور اس کے بعد باہر نکل کے نفس اور شیطان کی جتنی مرضی اطاعت کریں طبیعت برائی سے بچ جائیں گے تو ان سے مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا صحیح اور باقی جو مفتی صاحب نے شاد فرمایا وہ اللہ کے دیکھنے کا تصور انشاءاللہ بہت برائی سے روکے گا ایک بھائی, اللہ بھائی اللہ نے پوچھا کہ یہ پیر فقیر کے پاس ہم کیوں بھاگ کے جاتے ہیں ماں باپ کے پاس دعا جہاں کے دعا کیوں نہیں کرواتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جو عظمت ہے وہ مسلمہ ہے وہ ان کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہے اور ان کی دعاؤں کی مقبولیت اولاد کے لیے ہوتی ہے اس کا بھی کوئی انکار نہیں ہے لیکن کیا وہ ماں باپ ہونے کے ناطے اللہ کے بارگاہ میں اتنے مقبول بھی ہیں جتنے فقراء اور شیوخ ہیں اس پر کوئی دلیل آپ نہیں دے سکتے ہیں لہٰذا ان سے بھی دعا کروائیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جس کا جتنا تقرب ہوتا ہے ہم اتنے زیادہ اس سے متاثر ہو کر اپنی دعاؤں کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں زیادہ فقارا کے پاس جانا پھر حضرات کے پاس جانے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے اعتراض ہو تو اگر با... چلے <laughs> <laughs> ایک یہ پوچھا ہے کہ انہوں نے حج بدل کیا تھا والدہ کی جانب سے تو قربانی کیا ان پر بھی واجب ہوئی تو وہ صرف حج بدل جس کی طرف سے آپ کریں گے اسی کی طرف سے قربانی کریں گے یہ خود کرنا چاہیں جیسے عید الاضحیٰ کا موقع چل رہا ہے اور ان سے قربانی واجب ہے تو یہ اس کی قربانی ضرور کریں گے ایک میں نے کہا خزاں نمازیں میں چاہتا ہوں مکے اور مدینہ میں ادا کروں تاکہ زیادہ فضیلت حاصل ہو جائے اس میں فقحا کا قول یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے اوپر لازم ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے لہٰذا فورم سے پیشتر ادا کرے باقی فضیلت کا حصول تو نوافل کے ذریعے بھی ممکن ہے نوافل کی کثرت کریں تو ان شاء فضلت حاصل ہو جائے گی قرآن کی قسم توڑی تو اس کے قفواری کی تین صورتیں ابتدا ان ہیں ایک غلام آزاد کرنا یہ ممکن نہیں صحیح. دس مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا صحیح یہ بھی نہیں کر سکتے تو دس غریبوں کو اوسط درجے کا درمیانے درجے کے کپڑے پہنا دینا شلوار قمیص پورا سوٹ دے دیں آپ صحیح اگر کوئی ان تین کاموں میں سے کسی ایک پر قدرت نہ رکھتا ہو हुँ. تو پھر وہ لگاتار تین روزے رکھ لے تو کفارہ ادا ہو جائے گا تو پہلی تین صورتیں اگر کرنے میں کوئی قادر ہے تو پھر روزے کافی نہیں ہوں گے تین چیزوں پر میں سے کسی ایک پر قادم نہ ہو تو پھر روزے کا فار سبب بن سکتے ہیں اور واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے جان بوجھ کے اگر توڑا اور وہ ایسی چیز تھی کہ اس کو قائم رکھنا چاہیے تھا تو پھر گنا بھی ہے اس پہ توبہ کرنی چاہیے صحیح ایک کالر شابل کرتے ہیں راجید دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے